بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني و انهم الا يظنون فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ ثُمَّ يقولون هذا مِن هَذَا اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله الحمد وکفا والصلاة والسلام وقفاء وسلاۃُ وسلم بعد اللہ بعد فاعوذ فعزب من الشیطان طرزیم بسم اللہ الرحمن اللہحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ہم اور ان میں سے کچھ امی ان پڑھ ہیں امی کہتے ہیں ان پڑھ کو جب بالکل بھی نہ جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب و کتاب جانتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں ان کو تورات کا کچھ علم نہیں مگر وہ اپنے سینوں میں بغذ اور بے بنیاد قسم کی آرزوئیں پالے ہوئے ہیں تو رات کا تو علم نہیں ہے ان پڑھ لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے ان کی آرزوے کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ انہیں ضرور معاف کر دے گا ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے اسی طرح کی فضول باتیں انہوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہیں اللہ فرماتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کی باتیں لکھتے ہیں اپنی مرضی سے خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لکھتے خود ہیں باتیں ان کی اپنی ہیں لیکن منصوب کس کی طرف کرتے ہیں اللہ کی طرف پھر لوگوں کو غلط قسم کے مسائل بتا کے لوگوں کو ان کے عقیدے خراب کر کے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے حق بات کو ظاہر نہیں کرتے کہ کہیں ان کے جو ماننے والے ہیں عقیدت مند ہیں وہ ان سے متنفر نہ ہو جائیں ان کے نظرانے نہ بند ہو جائیں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے مقاصد کے لیے لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنے سے لکھتے ہیں مسائل پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہی شریعت کہہ رہی ہے یہی اللہ کی طرف سے ہے اللہ فرماتے ہیں جو یہ لکھتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے اور پھر جو لوگوں کو سنا کے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے فرمایا کہ ومن ہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں ام یونہ ان پڑھ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں لا یا الکتابہ نہیں وہ جانتے کتاب کو اللہ سوائے امان یا کے صرف چند آرزوئیں ہیں ان کے دلوں میں وہ انہم اور نہیں ہے وہ اللہ یا جنون مگر گمان کرتے یقین بھی نہیں ہے قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے صرف ان کا اپنا ہی گمان ہے کہ صرف جنت میں یہودی جائیں گے فوائل چنانچہ ہلاکت ہے للدینہ ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بھی عیدی ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سم میں پھر وہ کہتے ہیں ہادہ یہ من ان دلہ اللہ،, اللہ کی طرف سے ہے کیوں کیوں یہ بات کہتے ہیں لیشتر تاکہ وہ لیں اس کے بدلے سمنا قلیلہ تھوڑا سا مال تھوڑی سی قیمت فویل پھر ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس وجہ سے جو کا لکھا ان کے ہاتھوں نے وویل اور ہلاکت ہے ان کے لیے بھی مما اس وجہ سے کہ جو وہ کماتے ہیں صدق اللہ العظیم